شاده بار تعالی يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ونبي رحمت صلی الله علیه و آله وسلم فرماتے المرء على دين خليلہ فلينظر احدكم من يخالل رواه الترمذی وصححه الالبانی ودوسي الرواية من الله تعالى كي بياري بغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فرماته لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيه روه أحمد وأبو دود الترمذي وحسنه الألباني آج کے خطبے کا موضوع ہے میرا دوست میری پہچان دوستے کے تعلق سے پہلے بھی کئی خطبے ہم بیان کر چکے ہیں آج کی نشست میں دوست کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک خاص جزیے پر بات کرتے ہیں دور حاضر میں دوستی کا کیا مقام ہے دوستی کی کیا اہمیت ہے اور آج ہم لوگ اور ہمارے بچے کون ہیں کیسے ہیں اس کا تعین ہم خود نہیں کر سکتے اس کا تعین ہمارے دوست کرتے ہیں اور لوگ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر ہمیں پہچانتے ہیں ہم کون ہیں ہماری کیا اصلیت ہے صرف نام اور نصب کافی نہیں رہا کسی شخص کی اصل پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے یاد رکھیں دوست ہمیشہ دو قسم کے ہوتے ہیں تیسری قسم ہے ہی نہیں ایک تو اچھا دوست ہے اور دوسرا برا دوست ہے اور یہ اچھائی و برائی بھی برابر نہیں ہوتی ایک اچھا دوست ہوتا ہے اور دوسرا سب سے اچھا دوست ہوتا ہے اور دوسری طرف برا دوست ہوتا ہے اور سب سے برا دوست ہوتا ہے اچھے اور برے دوست کی پہچان کیا ہے ترازو کیا ہے دو لفظوں میں جو دوست آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے وہ اچھا دوست ہے اور جو دوست آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ برا دوست ہے یہ بات جتنی آسان ہے اس پہ عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل فرجلی سالجلیس سو اچھے اور برے دوست کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی رس علیہ سلم نے ذرا مثال پہ غور کریں آپ کتنی خوبصورت مثال ہے و اللہ آپ دیکھتے نہیں دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیں اچھے اور برے دوست کی اگر آپ نے مثال کو دیکھنی ہے تو اس سے اچھی آپ کو ملے گی نہیں اچھے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عطر بیچنے والا اور برے دوست کی مثال ہے لوہار کی جب آپ عطر والے کے پاس جا دیا جا یا اگر آپ کا دوست عطر والا ہے تو تینوں میں سے آپ ایک چیز آپ کو ضرور ملے گی یا تو آپ کو وہ عطر حدیے میں دے گا یا آپ اسے خریدیں گے یا کم سے کم آپ اس کی خوشبو لے کے جائیں گے چاہیں یا نہ چاہیں اور دوسری طرف برا دوست لوہار کی طرح ہے لوہار سارا دن اگرچہ لوہار بننا کوئی برا بری بات نہیں ہے حلال کی روزی روٹی ہے اس میں اس کے مطلب یہ نہیں کہ آپ لوہار نہ بنیں ایک مثال دی جا رہی ہے تاکہ عقل مند سمجھدار یہ بات سمجھ لے اگر لوہار آپ کا دوست ہے تو وہ یا تو آپ کے کپڑے کالے کر دے گا یا اس کی یا آپ کے کپڑے جلا دے گا سارا دن آگ میں کھیلتا رہتا ہے بیچارہ آگ جلاتا رہتا ہے اگر ان دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو آپ بہت زیادہ احتیاط کرنے والے ہیں بدبو لے کے ضرور نکلو گے وہاں سے پسینے کی بدبو تمہیں چھوڑے گی نہیں اس ماحول کی گندگی تمہیں چھوڑے گی چاہیں یا نہ چاہیں سبحان اللہ اور یہ متفق علیہ حدیث ہے دوسری حدیث میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المر و علی دین ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے میرے پہچان کیا ہے میرے دوست کا دین و من یو خالی بس تم میں سے کوئی شخص دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے کس سے دوستی کر رہا ہے ترمی دن روایت کے اس حدیث کو اور فرمایا صحیح حدیث ہے دوست یہاں تک پہنچ جائے گی یہ مقام ہے دوستی کا کہ میرا دین میرے دوست کا دین ہے ہم میں تو یہ سمجھتا تھا کہ دوستی بس دوست وقت وقت گزارنے کے لیے دوستی لگائی ہے لوگ دوستیاں کیوں لگاتے ہیں وقت گزرتا نہیں ہے تو دوستی لگ جاتی ہے صرف وقت گزارنے کے لیے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المر دین خلیل میں اپنے دوست کے دین پر ہوں چاہوں یا نہ چاہوں کبھی سوچا کہ بات دین تک چلی جائے گی میں تو دنیا کے وقت گزارنے کے لیے وقتی طور پر دوستی لگائی تھی جو شغل میں وقت گزر جائے گا شغل کرتے کرتے اپنا کام بن گیا اس لیے تم دیکھ لو کہ تمہارا دوست کون ہے اگر دین دار ہے دیندار سے کیا مراد ہے داڑھی رکھ رہی سر پہ پگڑی رکھ رہی کافی ہے نہیں یہ کافی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ داڑھی پگڑی والا سب سے بڑا دشمن ہو آپ کا کی کیونکہ اس سب سے بڑا دشمن اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا دشمن ہے جو توحید کا دشمن ہے جو سنت کا دشمن ہے جو منہج سلف کا دشمن ہے وہ تمہارا اچھا دوست کبھی ہو نہیں سکتا ہمارے ملک میں ذرا دیکھ لیں جادوگر کی کیا پہچان ہے عمومی طور پر داڑھی پگڑی ہوتی ہے کہ نہیں میں ہر داڑھی والے کی ہر پگڑی والے کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں جو توحید اور سنت اور منہج سلف کے دشمن ہے شکل و صورت سے معصوم ہیں دین دار لگتے ہیں حقیقتاً کچھ اور ہوتے ہیں اچھے دیندار شخص کی پہچان کیا ہے دو لفظوں میں یاد کر لیں جس کی زبان پر پہلے دل میں یقیناً پھر زبان پر ہمیشہ قال اللہ وقال رسول کال رسلّ صلی اللہ, صل اللہ عل وسلم صحابہ کرام اور صلف کی سمجھ کے مطابق یہ تیسری قید لازمی ہے اگر قرآن ہے سنت بھی ہے صحیح حدیث بھی ہے لیکن سمجھ میری اپنی ہے سمجھ میرے اپنے امام کی ہے میرے اپنے استاد کی ہے سمجھ فلان شخص کی ہے یا فلان شخص کی ہے قرآن اور سنت کو غلط سمجھا جا سکتا ہے باطل تویل کی جا سکتی ہے اور جس نے بھی قرآن مجید اور صحیح کو غلط سمجھا ہے اس نے غلط عقیدہ بنایا ہے غلط عقیدہ رکھا ہے غلط منہج اختیار کیا ہے اور ایسے شخص دین دار نہیں دین سے دور ہے اس کے ظاہر کو نہ دیکھیں کہ بڑے کمال کا بندہ ہے باتیں کرتا ہے دل جیت لیتا ہے یہ تو ان کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی چاشنی عطا فرمائی ہے اچھے اچھے الفاظ ہیں لیکن دل میں کالک ہے جیسے آگے میں بیان کروں گا کہ یہ بدترین دوست کون ہوتا ہے الغرض المر اور علی دین خلیلی ہے یاد رکھ لیں آج کے خط میں کوئی چیز یاد رہے یا نہ رہے ایک حدیث یاد رکھ لیں المر الدین خلیل ہی فلم ولیل ترویں دن روایت کیا ہے اور صحیح حدیث علام البانی نے فرمائے صحیح حدیث ہے تاکہ تمہیں یہ نہ کہے یہ ضعیف حدیث ہے دوستی مسئلہ مسئلہ اتنا خطرناک مسئلہ نہیں ہے بعض مولوی تو ایسے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصاحب الا اللہ واضح الفاظ ہے دوستی مت رکھو کسی کو دوست مت مناؤ سوائے مومن کے سبحان اللہ اگر دوستی رکھنی ہے کسی سے تو سب سے پہلے اس کے ایمان کو دیکھو مومن ہے کہ نہیں مومن کسے کہتے ہیں جو زبان سے کہتا ہیں مومن ہوں میں ہر, کل, ہر کلمہ پڑھنے والا مومن تو ہوتا ہے نہ مسلمان تو ہوتا ہے نہ کلمہ تو پڑھ لیا اس نے مسلمان تو ہے وہ لیکن کیا مومن بھی ہے سچا مومن بھی ہے پکا مومن بھی ہے یار سچا پکا کہاں سے آ مومن تو مومن ہی ہوتا ہے نا کاش کے ہم یہ حقیقت سمجھ لیتے آج کہ ایمان صرف زبان کا قول نہیں ہے صرف دعوی نہیں ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا میں مومن ہوں اسے ایمان نہیں کہتے زبان کا قول ایمان کا تیسرا حصہ ہے باقی دو حصے کہاں ہے دل سے یقین صحیح عقیدہ کہاں ہے پر جسم سے عمل صحیح منہج کہاں ہے جب تک یہ دو نہیں ہے تو زبان کے قول کا فائدہ ہی نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص کسی سے دوستی نہ رکھے محروم ہو جائیں اور کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص بغیر دوست کی زندگی گزارے ایکسیپشن ہے نا دوستی رکھنی ہے تو مومن سے دوستی رکھو دل میں بھی ایمان ہے زبان پر بھی ایمان ہے عمل میں بھی ایمان ہے موحد ہے متبع سنت ہے منج سلف پر چلنے والا ہے وہ کہیں پر اگر یہ شخص مل جائے تو اس سے اچھا دوست کوئی ہو نہیں سکتا آپ کا سب وہ چاہتے ہیں یہ تین نشانیاں سب سے زیادہ کن میں پائی گئی ہیں توحید اتباع سنت اور صحیح سمجھ قرآن اور سنت کی پوری امت میں سب سے زیادہ کس میں پائی گئی ہیں صحابہ کرام میں جب کہتے ہیں صحابی جانتے کیا مراد ہے میں کہتا ہوں دوست کس کا دوست کوشچن مارک ہوتا ہے واحد صحابہ ہیں یہ شرف کافی ہے ان کے لیے جب صحابی کہتے ہیں تو آگے رسول اللہ نہیں کہتے یہ شرفی کافی ان کے لیے ان کی پہچان کیا ہے صحابہ یہ لفظ کافی ان کے لیے کون ہے؟ صحابی کہتے ہیں نا. کس کا صحابی ہے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی بڑا شرف ہے کتنی بڑا شرف ہے مجھے بتائیں پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ دوست کہتے تھے آگے ایک لفظ کی ضرورت پڑتی ہے لازمی کس کا دوست ہے واحد صحابہ ہے صحابی کافی ہے لفظ کافی ہے آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے واللہ یہ شرفی کافی ہے پوری دنیا کے دوست ایک طرف اور یہ عظیم دوست ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سعید ابکر صدیق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے علیہ وسلم کی زبانی غار میں جب فرمایا اللہ تعالیٰ کے اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دوست سے کون تھے سیدنا ابکر صدق آج صحابہ کے دشمن کچھ بھی کہہ لے اور بعض نے کہا ہے ہمارے دل کرتے اس آیت کو مٹا دے ہم یقول یقاحب ہی صاحب تھا کون سیدن علی تھے اس زمانے میں اگر سیدن علی بھی کبارہ صحابہ میں سے ہیں خلفۂ راشدین میں سے ہیں چوتھے خلیفہ راشد ہیں ان کا اپنا مقام ہے لیکن اس آیت کریمہ میں کون مراد ہے قلی صاحب ہی اجماع ہے امت کا سوائے روافت کے روافذ تبدیل تو نہیں کر سکتے وہ بھی مانتے عجب بات یہ ہے کیونکہ بعض بادشو ہیں جو حقیقتوں کو تبدیل کر دے تو کچھ اور کہتے ہیں لیکن امت کے اس پہ اتفاق اور اجماع ہے عزیقول صاحب یہاں پر صاحب کون ہے سیدنا سعیدنا اوبکر صدیق او بکر ہیں صدیق بھی ہیں پہلا صحابی ہیں پھر صدیق بھی ہیں سبحان اللہ صحابہ کے دشمن کچھ بھی کہہ دے اللہ تعالیٰ کے گواہ ہی کافی ہے قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں مومنوں کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے قرآن مجید کی آیت آیتیں پڑھتے ہیں ایمان زیادہ ہوتا ہے ان بدبختوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں ایمان کمزور ہو جاتا ہے عجب بات ہے قرآن کی تلاوت سے ایمان کم ہوتا ہے ان بدبختوں کا ایمان کم ہوتا ہے ان کے بعض نے کہا ہمارا دل کرتا ہے کہ قرآن سے بعض آئے ہم نکال دیں جیسے معتزلہ نے کہا تھا کہ ہمارا دل کرتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موس صاحب سے کلام کیا ہے وہ کلّمہ دلکت صحت کو ہم نکال دیں اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے بج کی دل میں ہے دیکھے زبان پر کیسے اثر ہو کتنی خطرناک بات کر لی قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالی نے خود لی ہے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس لیے حاصل تبدیل تو نہ کر سکے تمنا کرتے ہیں کاش موقع مل جائے کاش ہم یہ کر سکے یہ خوفناک و خطرناک تمنا ہے اپنے سینے میں لے کریں مر اور مرتے بھی رہے ہیں یہ لوگ انہ اِنَّ اِنَّ راجو الغرض سب سے اچھے دو صحابہ ہیں پھر تابعین ہیں پھر اتباب تابعین ہیں پھر ان کے راستے پر چلنے والے آمد. ومن تبعہم الى يوم الدین. پھر برو دوست کون ہیں کے دشمن ہیں وہ سب سے برے دوست ہیں گانے بجانے والے بھی برے ہیں جوٹ بولنے والے بھی برے ہیں سود خور بھی برے ہیں بد اخلاق بھی برے ہیں اپنے والدین سے بد سلوگی کرنے والے بھی برے ہیں رشتہ توڑنے والے بھی برے ہیں ان سب سے زیادہ برے ہیں ودیتی اور ان سے بھی زیادہ برے ہیں شرک کرنے والے اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر دنیا میں دوسے کے اعتبار نہیں رکھتے نا نہ ہم مرنا تو ہے نا یہ دوست یہ مال یہ اولاد یہ گھر والے اور یہ گھر اور یہ سب پیارے یہیں پر چھوڑ کے جانا ہے مر گئے ہیں جو دنیا میں دوست ہیں نا وہ میدانے میں بھی نہیں چھوڑیں گے آج ہم نے اپنے دوست یہاں پر اختیار کیے ہوئے ہیں کل اللہ تعالیٰ ہمیں وہیں پر جمع کرے گا جیسے کہ ہم اس دنیا میں تھے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ ہوں گے ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور بعض لوگ صحابہ کرام کے دشمن کے پیچھے کھڑے ہوں گے آپ دیکھ لیں آپ نے اس وقت کس کو دوست بنایا ہوا ہے دیکھ لے اللہ کی قسم جو آج آپ کا دوست اس دنیا میں ہے وہی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا آخرت میں اور جھگڑا ضرور ہوگا وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القی خلیل کہتے ہیں سب سے گہرے دوست کو جو سب سے پیارا دوست ہے جس کی محبت دل میں جذب ہو چکی ہے دل میں اسی کا خیال رہتا ہے گہرا دوست ہے جس کے لیے دنیا بھلا دی ہے جس کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑا ہے جس کے لیے اپنے والدین کو بھی ناراض کیا ہے جس کے اپنے رب کو بھی ناراض کیا ہے خلیل ہے کہ نہیں اب اس سے بڑھ کر کیا دوست ہوگا کیا ممکن ہے کہ ایسے دوست ہوں بتاتا ہوں ابھی میں پتہ چلتا ہے حقیقت سامنے رکھتے ہیں خیالے بات نہیں کریں گے انشاءاللہ لیکن جھگڑا ضرور ہوگا ایسے دوستوں کا الاخلاء ہر خلیل ہر دوست یوم اس دن بعضهم لبعض عدو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا استثناء ہے سارے دوست جھگڑا کریں گے قیامت کے دن میدان محشر میں سارے کے سارے دوست دنیا کے سوائے الا کون ہیں المتقین سے متقین لوگوں کے یہ جھگڑا نہیں کریں گے کیوں؟ دنیا میں ایک واضح منہج پر تھے صاف راستے پر تھے پاک راستے پر تھے زندگی میں قرآن تھی سنت تھی اور منہج سلف تھا اور ایک دوسرے سے محبت بھی تھی اللہ کے لیے محبت تھی لوگوں کے لیے نہیں تھی اللہ کے لیے محبت تھی نصیحت پر قائم تھی یہ دوستی جب دوست کا پاؤں پھسلتا ہے تو یہ دوست اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اس راستے پر چلنے کے لیے پھر سے سیدھا کر لیتا ہے دنیا میں خوش آخرت میں بھی خوش اور جو متقی ہیں ان کے علاوہ اسد مناحج والے باطل عقیدے والے بدکار لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے یہ سارے کے سارے اس نے جھگڑا کر رہے ہوں گے کیا جھگڑا ہوگا تمہاری وجہ سے آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں کہتے نہیں تمہاری وجہ سے آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں تم نے مجھے کہا تھا راستہ, راستہ ٹھیک ہے تم نے مجھے کہا تھا راستہ ٹھیک ہے تم نے مجھے کہا تھا فلان کی بات مت سنو نہیں تم نے مجھے کہا تھا پہلے کہ اس کی بات مت سنو بیچارا ٹھیک تو کہتا تھا آج دیکھے وہ کہاں پر کھڑے ہیں اور ہم یہاں اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور واللہ یہ وقت آنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے سچ ہے جھگڑا ہوگا ضرور ہوگا آج ان سے جن سے دل چاہتے دوستی رکھو ان سے محبت بھی کرو ان سے گلے بھی ملو پارٹیاں بھی ان کے لیے کرو کچھ بھی کرو لیکن اللہ کی قسم اگر تقوی کی بنیاد پر دوستی نہیں ہے تو جھگڑا لازمی ہوگا لیکن اس جھگڑے کا کوئی فائدہ ہوگا تو جھگڑا پھر کیوں ہوگا یہ جھگڑا مزید عذاب ہوگا ان کے لیے تکلیف پر بہت سارے کرب ہوں گے بہت سارے تکلیفیں ہوں گی مصیبتیں ہوں گی یہ ایک اور مصیبت بھی ہے دوست کب دوست کے کام آتا ہے جب مصیبت سر پہ آتی ہے یہاں پر اس وقت دوست کہاں ہے خود مصیبت بنا ہوا ہے ان دلی برے دوست کے تعلق سے دو باتیں اور رہ گئی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کتنی بڑا خطرہ ہے برے لوگوں سے دوستی کرنے کا چند مثالیں پہلے بھی میں بار بار بیان کر چکا ہوں میں پھر سے یاد دہانی کے لیے وزق کرفۂ تنفع المؤمنین کے قاعدے پر دوبارہ بیان کر دیتا ہوں اب وہ کو دیکھ لیں کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کتنی چچا باقی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دو مومن دو کافر دو مومن ایک دوسرے سے بہتر دو کافر ایک دوسرے سے بدتر قاعدہ یاد رکھ لیں آسان سے یاد ہو جائے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیار پیام سلم زندگی میں چار آپ چار چچا یعنی والد کے بھائی باقی تھے دو مومن ایک دوسرے سے زیادہ مومن اور بہتر دو کافر ایک دوسرے سے زیادہ بدتر دو مومن کون تھے سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس اور دونوں میں سے سیدنا حمزہ بہتر ہے ثابت اجمعین دو کافر کون ہیں ابو طالب اور ابو لہب دونوں میں سے ابو لہب بدترین ہے قائد آسان ہے الحمد ابو لہب کے تعلق صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب تھی ادا وتب یہ کافی ہے اس کے لیے جو جیسے دشمنی تھی جس قدر دشمنی تھی دنیا میں اب تا قیامت ہر مسلمان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور یہ صورت پڑھ لیتا ہے دنیا کے کروڑوں مسلمان پڑھتے ہیں یہ ضرور پڑھتے ہیں جب ختم کرنا ہوتا ہے قرآن مجید کا اگرچہ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں اس صورت کو مت پڑھا کرو پھر قرآن مجید کی صورت ہے کیوں نہ پڑھا کریں کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیمر وسلم کا چاچا کا ذکر ہے ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے آپ کو زیادہ پتہ ہے یا آپ کے رب کو زیادہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت نازل ہوئی صحابہ کروں کو پڑھ کے سنائی کہ نہیں قرآن مجید محفوظ ہے کہ نہیں لوگوں کے سروں میں محفوظ ہے کہ نہیں تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ مت پڑھو اللہ کے قسم ایک ایک حرف میں عجر و ثواب ہے کہ نہیں بلکہ ایک حرف کے بدلے اللہ تعال دس نہیں کیا دے گا کہ نہیں پڑھو ان جانوں کی باتیں مت سنو الغرض تو اس کے لیے یہ کافی ہے تبت ادا ابل حبن و تب ابو طالب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم ترین عذاب اس شخص کو ملے گا جس کے پاؤں تلے دو انگار انگار رکھ دیے جائیں گے جن کی وجہ سے اس کا دماغ ابل جائے گا اور سے مسلم میں روایت میں ہے کہ ابو طالب کا نام بھی موجود ہے کہ ابو طالب ہے اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو طالب کا آخری وقت بستر مرد پر ہیں آخری وقت ہے ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسری طرف ابو جہل ہے اور اس کے ہم نوالے ہم پیالے ہیں ایک طرف صرف اچھا دوست نہیں سب سے اچھے دوست ہو سکتے تھے اور دوسری طرف دنیا کے بدترین لوگ جو سب سے بڑے دشمن ہو سکتے یا سب سے برے دوست ہو سکتے اللہ تعالیٰ پیارے پیار سلم کے پیار پیامرسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے اے میرے چاچا ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ میرے پاس کوئی حجت تو ہو میں آپ کی شفایت کر سکوں دوسری طرف دیکھتا ہے ابو جال کہتا ہے کیا تو عبد کی ملت کو چھوڑ کر مرے گا دنیا کیا کہے گی قوم کے سردار ہو تو دنیا یہ کہے گی کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اپنے اس کم سے بھتیجے کی بات کو مان کر دین سے نکل کے سابق ہو گیا سابق بے دین کو کہتے ہیں عجب بات ہے شرک بھی دین بن چکا ہے اور جو شرک سے خارج ہوتے ہیں وہ دین سے خارج ہو جاتے ہیں آج کے زمانے میں کچھ ایسی باتیں بعض لوگ کرتے ہیں انََََََََََ عَّہ راجو ابو طالب کے آخری الفاظ کیا تھے المل تھے عبد المختلب صحیح بخاری کی روایت ہے کیا مطلب ہے کلمہ پڑھا ہے؟ اگر کلمہ پڑھتے تو کہہ دیتے لا الہ الا اللہ اس دن کہتے آج حدیث محفوظ ہوتا آج ہم بھی کہہ رہے ہوتے رضی اللہ عنہ لیکن کاش کہہ دیتے نہیں کہا آج اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ملے گا دو انگارے پاؤں نیچے رکھ دیے جائیں گے دماغ ابل جائے گا ابو طالب کیوں ہلاک ہوا وجہ کیا تھی بورے دوست بچپن کا دوست ابو جہل بچپن سے لے کے جوانی تک بڑھاپے تک ساتھ نہیں چھوڑا اور آخری وقت میں بھی اسی کی بات کو مان لیا دوسری مثال صحابہ کرام کے زمانے میں ایک جماعت نکلی خوارج کی جو اہل سنت و جماعت کے دائرے سے خارج ہوئے صحیح عقیدے سے خارج ہوئے صحیح منہج سے خارج ہوئے اور بعض العمان کا کہ وہ دین سے بھی خارج ہے الخوارج خارجی گروہ اور یہی نام ان کے لیے کافی ہے وہ اللہ فٹ ہوتا ہے یہ نام ان پر اور ان کی دشمنی اس حد تک پہنچی کہ انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف صرف باتیں نہیں کی بد زبانی بد کلامی نہیں کی صرف کف, کفر کے فتوی نہیں لگائے بلکہ تلوار بھی اٹھائی یہاں تک کہ ابن ملجم عبد الرحمٰ بن ملجم یہ بدبخت بخ ظالم فاصقر فاجر انسان سید علی کا قاتل جانتے شخص کون ہے یہ پیدائشی خارجی نہیں تھا یہ کو یہودی نصرانی نہیں تھا ہندو نہیں تھا سکھ نہیں تھا یہ تابعی تھا اور تابعی کہتے ہیں صحابہ کے شاگرد کو صحابہ کا دوست تابعی ہوتا ہے اور سید عمر بن خطاب رضوان الله عليه عنه کی شاگردوں مقام دیکھا ہے اپ نے کتھے سعادت ہے اپ صحابی کے شاگرد ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہو۔ امیر خلفاء الراشدین رضوان الله عليه اس قدر اس شخص کے پاس علم تھا اور تقوا تھا کہ اللہ کہ سیدنا امر خپتا الرعینوں نے اس شخص کا انتخاب کیا اور مصر بھیج دیا تاکہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے سید امنآ نے خط لکھا سیدنا عمر بن خطاب کو کہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو یہاں پہ لوگوں کی تعلیم دیں مصر فتح تو ہو چکا ہے لیکن تعلیم کون دے گا ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے علماء کی ضرورت ہے کوئی جماعت نہیں بھیجی کہ وہاں پہ جا کے لوگوں سے سیکھیں ایک سر عمر خطاب نے اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ایک شخص کو بھیجا اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف کتنی جماعتیں بھیجی سیدنا نے کو بھیجا ہے سبحان اللہ سر بن مسعود کہاں گئے عراق گئے اور سیدنا دنہ بن العاص مصر میں تو سعید احمد خطاب کا انتخاب دیکھے اور بھی شاگرد تھے اور بھی تھے عبد الحمد ملجم کا انتخاب ہوا اور مصر بھیج دیا تاکہ لوگوں کو قرآن السن و صحیح منہج کی تعلیم دے مصر میں ایک سوچ موجود تھی پہلے تو ٹھیک تھا یعنی حالات بگڑے جب بن صبع یہودی نے صدر عثمان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی سیدن علی ربران ہو کی طرف داری کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے کہ میں سیدن علی کے شیوں میں سے ہوں دوستوں میں سے ہوں ان کا مددگار ہوں لوگوں کو دیکھا کہ آپس میں کچھ باتیں کرتے ہیں اپنے مجالس میں باتیں کیا کر سید عثمان کے خلاف باتیں کرتے تھے بعض لوگ تو اس نے دیکھ لیا کہ یہ کمزوری ہے امت میں آج اس کمزوری کو مد رکھتے ہوئے امت میں ایسا فتنہ ایسی آگ جلائی نتیجہ کیا نکلا دو بڑے خلیف راشد سید عثمان عنہ کا قتل ہوا شہید ہوئے سید عنہ کا قتل ہوا بھی شہید ہوئے اور جانے کتنی اور اللہ تعالی کے پیارے دیکھ بندے اور علماء اس فتنے کی وجہ سے پریشان ہوئے الغرض تو سید علی کے زمانے میں سدن عثمان کے زمانے میں جب خوارج کے فتنے کی ابتدا ہوئی اب ملجم مصر میں تھا اس وقت اس نے کہا میں ان سے مناظر کرتا ہوں کو سمجھاتا ہوں ان کو سمجھاتے ان سے دوستی لگا لی دوستی لگاتے لگاتے خواری میں سے بن گیا کہاں پر طبیعی تھا اس کا ایک مقام تھا اور کہاں پر خواری کا دوست بنا خارجی بنا اور سب سے بدترین بد بخت حارجی بہ شقی ہے بد بخت انسان ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خارجیت اس کی بدعقیدگی اس کی غلط منہج غلط سوچ غلط فکر اسے ایسے جگہ پر کھڑا کر دیا کہ آج دنیا کے کروڑوں مسلمان لانتے بھیجتے ہیں ملعون انسان ہے سجن علی کو قتل کر دیا شہید کر دیا وجہ کیا تھی بال ملزموں کس نے ہلاک کیا برے دوستوں نے ہلاک کیا تیسری مثال عمران بن حکوان معروف علماء سے تھا سلف میں سے تھا اچھا انسان تھا نیک شخص تھا بزرگ تھا علم والا تھا اہل علم میں سے اس کا شمار ہوتا ہے ان کے رشتہ دار کہا جاتا کزن تھی خوارج میں سے تھی عورتیں بھی خوارج ہوتی بدعقیدہ بدعقیدگا عورتوں میں بھی زیادہ ہوتی ہے اور بڑے خوفناک قسم کی ہوتی ہے شاید مردوں سے بھی زیادہ خطرناک تو اس نے کہا اس کی ترس آیا اپنی اس کزن پر کہ میں عالم ہوں اہل علم میں سے ہوں میں اس کو سمجھاتا ہوں میں نصیحت کرتا ہوں میں مناظرہ کرتا ہوں میں اسے اہل سنت میں دوبارہ داخل کرتا ہوں اسے دوبارہ سننی بناتا دوستوں نے استادوں نے شاگردوں نے دوستوں نے، نےلیگز نے منع کیا بھئی غ غلطی نہ کرے اسے شادی نہ کر کہتے میں شادی کروں گا اس قریب کر کے اس کو سمجھاؤں گا میں. اب میری کزن ہے پردہ لازمی ہے دیکھے شیطان کیسے کام کرتا ہے میں غیر محرم ہوں کہ سمجھانا مشکل پڑ جائے گا قریب بیوی بنا کے سمجھاتا ہوں میں. شادی کر لیتا ہوں کسی کے سمجھانے سے نہ سمجھ سکے شادی کر لی مناظرے شروع ہوئے میاں بیوی کے اب اس عالم نے یہ دیکھا کہ میں اسے سمجھا دیتا ہوں سمجھاتے سمجھاتے اس نے اپنی بیوی کے بات کو ماننا شروع کیا اور چلتے چلتے آگے اس نے اپنا راستہ بھلا دیا صنعت مستقیم بھلا دیا منہج صلف کو چھوڑ دیا اور اس خوفناک راستے کو اختیار کر لیا اور خوارج میں سے بن گیا یہاں تک کہ اس نے اس کے شعر معروف ہے کہ اس نے ابن ملجم کی تعریف کی ہے کہ اس نے سب سے اچھا کام کیا ہے اسے جنت مبارک ہو اس معنی میں کیونکہ اس نے سیدن علی کا قتل کیا ہے ان علی اللہ عمران احکام کس نے ہلاک کیا برے دوستوں نے ہلاک کیا یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں اللہ کے لیے اپنے دوست دیکھیں اپنے بچوں کو دوست دیکھیں دوسری بات جس پر میں بات ختم کرتا ہوں دور حاضر میں سوشل میڈیا سب سے برا دوست ہے یاد رکھیے اس کو نوٹ کر لیں سوشل میڈیا دور حاضر میں سب سے برا دوست اچھا نہیں کہوں گا میں کیونکہ زیادہ تر غلط استعمال ہوتا ہے وہ جو سوشل میڈیا کو اچھا دوست بنانا چاہتے ہیں جب تک فزیکلی براہ راست کسی, کسی اچھے دوست کی رہنمائی سے سوشل میڈیا استعمال نہیں ہوتا تو سوشل میڈیا سب سے برا دوست ہے یہ قاعدہ یاد رکھے سوشل میڈیا اچھا دوست ہو سکتا ہے بشرط یہ کہ اس کا صحیح استعمال ہو اور صحیح استعمال کے لیے اچھے دوست کی ضرورت ہے جو آپ کو بتا یہ کہے کہ کیسے اس کا استعمال کرنا ہے اگر اچھا دوست فزیکلی اچھا دوست نہیں ہے تو یہ سوشل میڈیا سب سے بدترین دوست ہے اور سب سے خطرناک دوست ہے اور ایک جیتی جاتے مثال چند دنوں پہلے یوٹیوب پہ ایک کلپ آیا جو معروف ہوا حائل میں ایک شخص نے اپنے کزن کو قتل کر دیا ساتھوں ساتھ نے دیکھا ہوگا اس نے اپنے کزن کو گھر سے لیا کزن اس کو کیا پتا یہ کون ہے یہ داعش بنا یہ کون ہے آگے جا کر اس کے ہاتھ باندھلی مذاق کرتے کرتے دیکھا تو وہ سیریس ہو گیا وہ ایک کیمرہ مین بھی ساتھ لے لیا اب پروفیشنل ہو گیا نا یہ داعش ہی پروفیشنل بن گیا جیسے فلم کی پروڈکشن ہوتی ہے نا مووی کی ڈائریکٹر ہوتے ہیں پروڈیوسر ہوتے ہیں کون سا سین اچھا ہے کہاں اس کو بٹھانا ہے کیا کرنا ہے پوری ٹیم ہے ان کی, کی کیمرہ مین بھی ساتھ ہے یہ جوان بھی ساتھ ہے اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اسے پہلے سے ہم کر رہا ہے کبھی دیکھا تو کیمرہ بھی آن ہو گیا ہاتھ میں کلاشن کو وہ بھی لی ہوئی ہے بندوق بھی لی ہوئی اور اعلان کر رہا ہے کہ میں اب بکر بغدادی میرا میرا ممنین ہے حکم دیا ہے ان کافروں کو مارو کون سا یہودین اسلانی کون سا کافر ہے اس کا اپنا کزن ہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس کی قصور کیا تھا ابھی ریسنٹلی اس نے آرمی کی یا پولیس کی اس نے جاب جوائن کی تھی الغرض تو اس نے قتل کر کے اس یوٹیوب کی کلپ کو اپلوڈ کر دیا اس کے والد نے اس کلپ کو دیکھا عجبات دیکھے جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کے والد دیکھا کہ اس کا بیٹا اپنے قصوں کا قتل کر رہا ہے اس نے کہا میں حیران ہو گیا کہ میرے بیٹے کے زیادہ دوست بھی نہیں कس, کہاں سے اس نے یہ سیکھا ہے یہ سوچ یہ فکر کیسے بدلی میرے بیٹے کی میں سوچ بھی نہیں سکتا گھر سے باہر زیادہ نکلتا بھی نہیں ہے نہ کوئی زیادہ اس کے دوست ہے کہاں سے اس نے یہ دوستی رکھی ہے کہاں سے اس نے یہ فکر لی ہے کیسے میرا بیٹا راہ رات سے ہٹا ہے اسے اس اپنے قزوں کی اتنی بے دردی سے قتل کر دیا وہ بیچارہ اس کی منتیں کر رہا ہے ترلے کر رہا ہے اس کا نام بھی لے رہا ہے کہہ اللہ کے لیے مجھے مت مارو تم کیا کر رہے ہو مجھے مت مارو اللہ کے لیے اللہ کا نام کہا نے سننا تھا وہ تو بیعت کر چکا تھا نا اپنے دین کو بیچ چکا تھا سچ تو یہ ہے اپنی ہوا نفس کے عوض میں اپنی باطل خواہش نفس کے عوض میں اپنے دین کو دے چکا تھا وہ. اس نے کہاں سے یہ سیکھا ہے یہ دوست ہے اس میں اہل باطل کی بات کی باتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں سوشل میڈیا آپ کا موبائل جو آپ کے سینے کے ساتھ آپ کے جیب میں ہوتا ہے آپ نے کیا دیکھنا ہے, آپ نے کیا سننا ہے؟ والدین خوش ہیں والدین کہتے ہیں زمانہ برا ہے بدل گیا ہے زمانہ ہمارا زمانہ اور تھا ہم فٹ بال کھیلتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے وقت گزارتے تھے اب باہر زمانہ بدل گیا ہے لوگوں کے فکریں خراب ہو گئی ہیں برے دوستوں کا اندیشہ ہے اس لیے موبائل خرید کے دیتے ہیں یا کوئی ایسے ڈیوائس خرید کے دیتے ہیں جس سے وہ ایک نیا دوست اس کو ہم نے دیا ہے یہ دوست ہم نے ان کو دیا ہے کاش ہم اس کی سپرویژن بھی کر سکتے کاش ہم اپنے بچوں کو یہ سم یہ دوست دیتے ہوئے یہ بھی کہتی تمہارا دوست ہے یہ برا ہو تو سب سے برا بن سکتا ہے اور اچھا ہو سب سے اچھا بھی بن سکتا ہے لیکن کہاں ہمارے پاس فرصت ہے دوست اس کے سینے سے لگا دیا ہم نے اس نے اس دوست کو لیا ہے اور اس نے دیکھنا شروع کیا ہے اس نے دیکھا ہے کہ دنیا میں یا تو بعض اور کی طرف چلے جاتے ہیں گندگی کی طرف چلے جاتے ہیں اور جن کو تھوڑا سا دین سے لگاؤ ہے محبت ہے تھوڑا سا درد ہے امت کی تکلیفوں کا درد ہے امت کی ذلت کا درد ہے تو دیکھ کے امت میں ذلت کیوں ہے وہ پھر دیکھتے ہیں یا تو حکمران کی خلاف باتیں ہو رہی ہیں میڈیا کو دیکھ لیں آپ میڈیا میں کیا ہو رہا ہے چاہے ریٹن ہو لکھا ہوا ہو چاہے وہ دیکھنے والا ہو سننے والا ہو جو بھی میڈیا ہے نیوز <coughs> چینلز میں ہوتا کیا ہے اکثر کیا ہوتا ہے سیاسی باتیں ہوتی ہیں آج سیاست کو نکات نیوز چینل سے نیوز چینل بند ہو جائیں گے سوال نہیں پیدا ہوتا یہیں سے یہ کھاتے ہیں اور سیاست کا مطلب حکمران کے خلاف بات کرنا اور کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ دیکھتے ہیں امت کی ذلت کی وجہ یہ حکمران ہے نا تو ایک کالا سیاہ نقطہ دل میں لگ گیا پھر علماء نصیحت نہیں کرتے ان کو علماء تو بکے ہوئے علماء تو کس ایک ان کے خلاف بات کرنے والا دوسرا ان کے حق میں بات کرنے والا کہ ظالم حکمران ہے اس کی فرم برداری واجب ہے کیونکہ وہ ہاکب بن چکا ہے اور دلائل بھی پیش کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ برے لوگ ہیں کیونکہ امت کا درد ان کو نہیں ہے یہ تو بکے ہوئے نا یہ تو حکومتی علماء ہیں ایک اور کالا ٹیکہ لگ گیا اور پھر کافر دشمن کا غلبہ ہے کافر دشمن کے خلاف جہاد کون کرتا ہے یہ تو کرتے نہیں ہیں حکمرانوں کا دوست ہے یہ علماء خاموش ہیں کہتے جہاد کا وقت نہیں آیا اور سرچ کرتے ہیں جہاد کی بات کون کرتا ہے ان کو ملا یا تو اخوان مسلمین ملے یا جہاں تو والے ملے یا دوا ایش ملے پھر آہستہ آہستہ شیطان نے اپنا کام کر دکھایا اور نتیجہ کیا نکلا آج اللہ کے گھر محفوظ نہ رہے یہ بم بلاسٹ اللہ کے گھروں میں کرتے ہیں یہ کون ہے نہ تو کبھی عراق کا سفر کیا نہ کبھی افغانستان کا سفر کیا نہ کبھی ایران کا سفر کیا نہ کبھی کسی نہ شام کی طرف سے سفر کیا تو کہاں سے یہ سیکھا ان لوگوں نے یہ تربیت کہاں سے لی ہے اس دوست یہ جو آپ نے اسے دیا ہے جس کو اس نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے ویڈیو گیمز میں بعض وہ اپنا کام کر رہے ہیں بعض آن لائن گیمز ہیں بلیک آپس وغیرہ نام نہیں لیتا میں کافی اور بھی گیم ہیں لیکن یہ جو گیم ہے خاص طور بلیک آپس جو ہے بڑی خطرناک گیم ہے دنیا میں ایک وقت میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ کھیلتے ہیں چھوٹے بڑے کھیلتے ہیں اور آپ براہ راست بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مکمل فائٹنگ گیم ہے کہ آپ نے بس کلاشوں کو پتنی کون سے بزو کے ہاتھ میں پتنہ کیا کر رہے ہیں اور بس تباہی مچا دینی ہے اور عجب بات یہ ہے کہ بعض اوقات یمن میں عربی کچھ لکھاتے دیوار پہ یمن ہے یا عراق ہے جس کو آپ مار رہے ہیں مسلمان بھی ہیں لیکن وہ دشمن ہے آپ کے ٹارگٹ آپ کو دیا آپ نے اچیو کرنا ہے مسلمانوں تماروں سے کیا فرق پڑتا ہے مساجد دکھائی ہوئی ہیں الغرض یہ برائی اپنی جگہ پہ اس سے بڑھ کر برائی جو آپ سے بات کرے وہ ہے کون کسی اب بات کریں پتہ ہے وہ دور کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے کوئی مصر میں بیٹھا ہے کوئی شام میں بیٹھا ہے کوئی ایران میں بیٹھا ہے کوئی عراق میں بیٹھا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کون ہے اور وہ آپ سے دوستی لگا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک گروپ سے بنتے ہیں کلین پتنی کیا بولتے ہیں اس گروپ بن جاتا ہے اور پھر اس گروپ میں اپنی اپنی جگہ وہ چھپ کے مارنا ہوتا ہے تم نے کہاں پہ ٹھہرنا ہے اس نے کہاں پہ جانا ہے جیسے ایک فوجی تنظیم نہیں ہوتی خاص فوجی دستہ بنتا ہے ان کا ایک لیڈر بنا ہوتا ہے اور اس نے سب کو بتانا کہ اس مشن کو ہم نے پار کرنا ہے تو اس لیے جو ہمیں ٹارگیٹ دیا ہے کہ اس کو ہمیں اچیو کرنا ہے کسی یہ بچہ اور آٹھ آٹھ گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں دس دس گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ براہ راست جب ٹارگیٹ آپ کا اچیو نہیں ہو رہا تو دل میں سکون کہاں سے آئے گا بار بار ہار رہے ہیں ہار ہے تو جیتنے کی تمنا ہے جیتے ہے تو پھر جیتنے کی تمنا ہے پہ پہلے ہم یہ بچوں کو منع کرتے تھے یا ہمیں والدین منع کرتے تھے بھائی تاش مت کھیلو کیونکہ تاش ابتدا ہے جوئے کی پھر جوا کھیل جو جوا کھیلتا ہے جیتتا ہے تو اور دل کرتا ہے کھیلنے کو جیتنے کو اور دل کرتا ہے ہارتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے جیتنے کو کہ ابھی ہو سکتا ہے جیت جائیں اور جو کھویا وہ دوبارہ ہمیں مل جائے کاش کہ ہم آج یہ سمجھ سکتے جوئے سے تو توبہ کی جا سکتی ہے نا پتہ برا ہے لیکن کیا اس بدعقیدگی سے کوئی توبہ کر سکتا ہے المرحم اللہ عمل کوئی خاص اللہ تعلق انعام ہو کسی پر خاص احسان ہو تو توبہ ممکن ہے ورنہ ناممکن ہے کیونکہ کوئی شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ ہمیں دیا ہے کاش ہم اس قاعدے کو سمجھنے والے ہوتے کاش ہم دین کو صحیح سمجھنے والے ہوتے تو اللہ کی قسم یہ بورے دن نہ دیکھنے ہوتے ہیں بچے کو ہاتھ میں اگر ڈیوائس ہے تو دیکھو اس کے دوست کون ہیں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو اور میں سخت مخالف ہوں اس کے کہ ٹین ایج میں یہ ڈیوائس دیا جائے بچہ جب لکھ جائے کم سے کم جب یونیورسٹی میں چلا جائے اس کی سمجھ سمجھ والا بن جائے تب تو ٹھیک ہے بیس سال سے پہلے یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور بہت آسان ہے کہ بیس سال سے کم بچوں کو سوشل میڈیا کے کوئی بھی ڈیوائس دیا جائے جس میں سوشل میڈیا کی سروس ہو جس سے یہ بچہ صرف یعنی کہ اپنے ماں باپ کا نعرہ ہے بلکہ وہ دین کا ہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے امن امنصال ہے کہ توفیق عطا فرمائے ہمیں ہمارے ضروریت کو سب عصمان و خرافات سے نجات عطا فرمائے ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی سلفی منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں کو اچھا بنا دے اور ہمیں بھی ان کے لیے اچھا دوست بنا دے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اچھے دوستوں کی توفیق عطا فرمائے اللّہ علم سبحان اک اللہ وحمد اشد اللہ الہ اللہ استفر کا بھائی کہ بڑے اچھی بات بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر سروس ایک سافٹ ویئر ہے جو بچوں کو ڈیوائس میں اگر آپ ڈال دیتے ہیں اور اپنے ڈیوائس میں بھی ڈال دیتے ہیں تو پھر بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے کیا سن رہا ہے اس کا نام تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اگر آپ سرچ میں آپ کو مل بھی سکتا ہے الغرض ایسا سافٹ ویئر موجود ہے جسے بچے کو آپ چیک کر سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں ذرا جلدی ہے ایک میٹنگ میں جانا ہے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سوال جواب کچھ ہوں گے تو اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ ان شاء اللہ سبحان اقلحم و حمد اشد اللہ اللہ